ہم سورہ بقرہ دوسرے پارے میں آیت نمبر 153 سے پڑھیں گے یا ان <الصَّابِرِينَ> کنز الامان اے ایمان والو صبر صبر اور نماز سے مدد چاہو بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے ہمارے یہاں بعض اوقات اولاد کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو معذ اللہ سما ماض اللہ کا کفر تک بکے جاتے ہیں ایسے سے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کلمات بیان کیے جاتے ہیں فرشتوں کے بارے میں کلمات بیان کیے جاتے ہیں علامان وال ان تمام آزمائشوں اور مصیبتوں پر اگر تم تڑپ کر اللہ ہی کو یاد کرتے ہو تمہارے درد بھرے دل سے یہی صدا آتی ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں تو تم خوش نصیب ہو امتحان میں کامیاب ہو رب رحیم کی رحمتیں تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں مصیبتیں تل جاتی ہیں اللہ کے فرشتے بھی تم پر رش کرنے لگتے ہیں اور تم اللہ کے مقرب اور پیارے بندے بن جاتے ہو یعنی اگر آپ پر اور ہم پر کوئی مصیبت آئی اور ہم صبر سے مدد مانگیں اب مدد ہے صبر سے مدد لو اب صبر مدد کرے گا آپ کی اور آپ کو ہمت دے گا تو یہ استعانت کی بات آ جاتی ہے جب یہاں استعانت کی بات آئے گی تو پھر وہ آئے کریمہ کریما یاد آتی ہے سور فاتحہ کے اندر جو ہے کہ یعنی ہم تجھی سے مدد چاہیں تو یاد رکھیے میرے متیجے حقیقی جو مددگار ہے نا یہ اللہ از ہے اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا البتہ اللہ از اپنے بندوں کو مدد کا اختیار دیتا ہے پارہ چار سلح اعلی عمران اعتماد نمبر 123 میں اس کا ارشاد ہے ولاقد نفر اقم اللہ بدر بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ از و اللہ کی مدد کہا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کا اختیار اللہ کے دیرے سے ہے تو حقیقت اللہ ازب و اللہ ہی کی مدد ہوئی یہی معاملہ امبیائی کرام اولیاء ازام علیہ وصلاۃ وسلام اور اللہ علام کا ہے کہ وہ اللہ از کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور حقیقت وہ مدد اللہ از کی ہوتی ہے کتنا یہ کانسپٹ کلیئر کریں پلیز اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا بخاری کی حدیث ہے دودھ کے ایک پیالے سے ستر صحابہ کو سیر کر دیا یہ بھی بخاری کی حدیث ہے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے چودہ سو فورٹین ہنڈریڈ یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کر دے یہ بھی بخاری میں بیان ہے اسی طرح ایا کا نست یعنی ہم تجھی سے مدد چاہیں سے بھی یہی مراد ہے کہ حقیقی معینوں میں اللہ از ہی کار ساز یعنی کام بنانے والا اور مددگار ہے اور عطا علای سے دوسرے بھی مددگار ہیں ورنہ تو حاکم کا حکم ماننا اور کسی بھی چیز مثلا مکان مال سامان پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنا ہی شر کھرے گا اللہ از کا غیر اللہ کو مددگار, مددگار فرمانا پارہ اٹھائیس سورہ تحریم کے چار میں یہ ارشاد ہوا فن اللہ مؤ جبریلنگ ملائی ترجمہ کنزول ایمان تو بے شک اللہ از وجلح ان کا مددگار ہے اور جبریل و نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں تو اللہ موقع ملا تو اس پر مزید بیان کروں گا کہ پھر وہ ہوتا نا کہ فوگ شدگان جو ہو گئے ان سے مدد کرنے کا کیا حکم ہے تو وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں صبر پر بھی بیان کرنا ابھی باقی ہے پھر نماز کے متعلق بیان کرنا باقی ہے آزمائشیں جو ہم پر آتی ہیں اس پر بھی بیان کرنا ابھی بہت باقی ہے ان شاء اللہ وقت پر اس کا بھی بیان کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے تحفے کا طا فرمائے الحمد للہ سید الم پیارے مدری چینل کے ناظرین الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کی برکتیں اور آج ہم تیسرا روزہ افطار کر چکے مغرب کی نماز کے بعد سلسلہ اے ایمان والوں میں حاضر ہے آج شب جمعہ بھی ہے کل جمعہ کا دن ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس نے مجھ پر بروز جمعہ دو سو بار درود پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو ماہ رمضان بھی ہے جمعہ کا دن بھی کل ہے آج شب جمعہ ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کسرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد یہ بھی بہت پیارا درود شریف ہے جو کوئی یہ دور پاک پڑھتا ہے اس کے منہ پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف جو عموما ہم وہ پڑھتے ہیں درود ابراہیم بھی بڑی پیاری اور برکت والا درود پاک ہے الفلاۃ وسلم یا رسول اللہ یہ بھی درود پاک بہت پیارا ہے پڑھ اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے وہ سے درود پاک اس نے لکھے ہیں البتہ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے آپ نے ابھی کچھ لمحوں پہلے کل جو کچھ بیان ہوا اس کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ کی اور جیسے کہ یہ قرآن پاک اٹھائیس پارے کی سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں جو آیا کہ بے شک اللہ, اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں تو چونکہ ہمارا اے ایمان والوں سلسلہ ہے تو کل سورہ بقرہ کی جو آیت کریمت تلاوت ہوئی تھی یا یازین امن بے بالصبر وصلاح تو نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا یہ بیان تھا تو پھر شادی اس یعنی مدد کا موضوع چلا اور یہ ایک موضوع ہے جو بہت ساری کنفیوژنس بھی بعض اوقات ذہنوں میں پیدا کرواتا ہے و آتے ہیں تو پھر یہی چاہا کہ اس پر کوئی سیر حاصل مدری پھول آپ تک پہنچائے جائیں تاکہ ہمیں اس سے فوائد حاصل ہوں تو کل تک آپ نے یہ آیت کریمہ بھی سنی پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تبرانی شریف کا ارشاد یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی اے اللہ کے بندو میری مدد کرو میری مدد کرو یعنی جب تم کسی کی کوئی تم جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا راہ بھول جائے اور مدد چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی محمدم یعنی مددگار نہیں تو اسے چاہیے کہ یوں پکارے جیسا کہ میں نے امام تبرانی رحمۃ نے اپنی کتاب موجم جم کبیر میں جو یہ نقل کی روایت وہ بیان کی تھی کل آخر تقریباً اسی پر ہوا تھا آج اپنے موضوع کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں کہ یہیں اس کے ساتھ ہی امام تبرانی قدر سیر النورانی نے اپنی کتاب موجم کبیر یا جھیل دس ہے کل جو کچھ کل جو حدیث بیان ہوئی تھی وہ سترویں جیل سے تھی سیونٹین اور ابھی جو روایت بیان کر رہا ہوں وہ دسویں جلد ہے، ٹین، اس کا پیج نمبر ٹو ون سیون ہے دو سو سترہ پر حدیث نقل کی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کسی ایک کی سواری یعنی جانور ویران زمین میں بھاگ جائے تو یوں پکارے یا عباد اللہ ہی بسو یا رباد اللہ اش یعنی اے اللہ کے بندو روک تو اے اللہ کے بندو روک تو اللہ عزبہ کے کچھ بندے روکنے والے ہیں جو اسے روک دیں گے یہ روایت بھی موجود میں کبیر سے بیان ہوئی کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت سیدنا ملا علی کاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کردہ جو بھی میں نے حدیث بیان کی کے بارے میں مرقات جیل تین جیل پانچ صفا نمبر ٹو نائنٹی فائیو پر لکھتے ہیں با سکہ یعنی قابل اعتماد علماء کرام رحیم محم اللہ وسلام نے فرمایا ہے یہ حدیث پاک حسن ہے یہ حدیثوں کی اقسام ہے صحیح حسن اور غریب ضعیبی سے آتی ہیں موضوع حدیثیں بھی آتی ہیں جو گھڑی جاتی ہیں تو یہ آ حدیث مبارکہ اقسام ہے کہ ان میں سے ایک اچھی قسم ہے حدیث حسن اور مسافروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے آپ لکھتے ہیں اور مشاہ کے کرام رحیم اللہ علام سے مروی ہے کہ یہ امر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے اب جب بزرگوں نے یہ روایت نقل کی ہمارے امام طبرانی رشمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے مشہور محدیث ہیں تبرانی شریف کے حوالے سے یہ جانا پہچانا نام ہے اور پھر بہت ہی زبردست حنفی امام ملا علی قاری رشمۃ اللہ تعالیٰ حدیث پاک کو حسن فرمائے پھر ساتھ یہ فرمائے کہ مشائے کے کرام سے یہ مروی ہے کہ یہ امر یعنی یہ روایت پر جو عمل ہے یہ روایت پر عمل کرنا یہ ایک تجریبہ شدہ ہے کہ اس طرح کے عمل کرنے سے مدد ہوئی ہے اور اس کے آگے ہے ان شاء اللہ تعالی میں آپ کو روایت سناتا ہوں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ال کے صفا نمبر پیج نمبر 181 پر لکھتے ہیں میرے ایک استاد محترم جو کہ بہت بڑے عالم تھے ایک مرتبہ ریگستان میں ان کی سواری بھاگ گئی ان کو اس حدیث پاک تھا سے عباد اللہ اے یا عباد اللہ اے انہوں نے یہ کلمات کہے یعنی کہ یا عباد اللہ عہ یعنی اللہ کے بندوں اسے روک دو دوبارہ کہا تو اللہ عزب اللہ نے اس سواری کو اسی وقت روک دیا مزید فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں یعنی یہاں لکھنے والے علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مسلم شریف کی زبردست شرح لکھی انہوں نے ایک قافلے کے ساتھ سفر میں تھا اور فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا اس قافلے کی ایک سواری بھاگ گئی وہ اس کو روکنے سے آگے جا گئے میں نے یہ کلیمات کہے تو بغیر کسی اور سبب کے صرف ان کلیمات کی وجہ سے وہ سواری اسی وقت روک گئی السکار سفر نمبر 181 حدیث ون 610 کے تحت ہے تو یہاں تک جو آپ کو قلبی چند آیات روایات اور اب محدثین کے واقعات بیان کیے جو حدیث کی شروحات لکھتے ہیں یہ آپ کو بیان کیے تو یہاں تک ایک موضوع رہا اب وہ یہاں ایک وسوسہ اور آتا ہے کہ چلے مان لیا کہ جو حیات ہیں جو زندہ ہیں ان سے چلے مدد لے لی امداد وہ کر سکتے ہیں لیکن جو فوت شدھ گان ہے انتقال کر گئے تو اب ان کے بارے میں اب کیا کہیں گے اب ان سے تو مدد مانگنا جیسے کہ شرک کہلائے گا تو اب یہ ان سے مدد ماننا شرک ہوا یا نہیں آئی اب اس کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو یہ ذہن زینشین فرما لیجئے میرے مدنی چہل کے ناظرین کہ آیت مبارکہ جو اس کے ہم نے جو موضوع جو ہمارا چلا ای یا کا نسوین یعنی اور تجی سے مدد چاہیں میں زندہ مردہ کی کوئی قید نہیں لہٰذا جب زندوں کی مدد کے آپ قائل ہو گئے تو وفات یافتوں سے مدد مانگنا اور ان کا مدد کرنا بھی انشاءاللہ شاء یہ بھی ہماری سمجھ میں آئی ہی جائے گا کہ جن وفات شدگان سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ در حقیقت مردہ نہیں بلکہ بھی اس نے زندہ ہیں آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ حضرت سیدہ موسا کلیم الا نبی جین علی السلاۃ السلام نے اپنی وفات ظاہری کے بعد اور دھائی ہزار برس کے بعد امت نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدد فرمائی کہ شب معج میں پچاس نمازوں کے بجائے پانچ کرا دی یہ شاید میرے مدیجے کے ناظرین کو یہ واقعہ جو معراج کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے یہ یاد ہوگا کہ اور اللہ تبارک تعالیٰ جانتا تھا کہ نمازیں پانچ رہیں گی مگر پچاس مقرر فرما کر پھر دو پیاروں کے ذریعے سے پانچ مقرر فرمائیں لہذا جو فوت سدگان کی مدد اور تعاون کے قائل ہیں ان کو چاہیے گا روزانہ پچاس پڑے پھر یہ پچاس کی پانچ ہوئی تو یہ مدد ہی تو تھی ہماری جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم معراج سے جب تشریف لائے جب عرش کا سفر بھی اختیار فرمایا تو موسا علیہ ولا نبی والسلام سے ملاقات ہوئی اور پھر آپ نے جو کچھ اشاعت فرمایا کہ آپ کم کرائیے کم کرائیے کم کرائیے کم کرواتے کرواتے کرواتے کروا پچاس کی پانچ رہ گئی تو یہ روایت بڑی مشہور ہے ابن کی روایت مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ایک اور سن لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان اللہ حرما یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام یعنی جسموں کو مٹی پر حرام فرما دیا ہے اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں اور انہیں رسک دیا جاتا ہے یہ بھی ابن ماجہ جلد دو صفا نمبر 291 حدیث نمبر 1637 یہ روایت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ امبیا کرام علیہسلاط وسلام زندہ ہیں نئی صحیح احادیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حجف ادا فرماتے ہیں اپنے اپنے مزاروں میں نمازی بھی, بھی پڑھتے ہیں چنانچہ حضرت سعید انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء المبیا فی قبور یوسل یعنی انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے جامع صگیر صفا نمبر 185 اور روایت کا نمبر ہے 3089 3089 حضرت سیدنا امام مناوی علی رحمت القافی نے فرمایا یہ حدیث سخی ہے اور یہ آپ کا ارشاد فیض القدیر میں نقل کیا گیا ہے علماء کرام رحیم محمد اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان مکلف نہیں ہوتا پھر بھی لطف اندوز ہونے کے لیے اعمال ادا کرتا ہے جیسا کہ انبیاء کرام کا اپنی مبارک قبروں میں نماز پڑھنا حالات کے آخرت دار عمل نہیں ہے لیکن ایک نماز سے لط اندوز ہونا اس سے مراد دیا جائے گا پھر مسلم شریف کے حدیث پاک بھی سنیے کہ حضرت سن انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا شب معاج حضرت موسا علیہ السلام کے پاس سے ہمارا گزر ہوا وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی خبر میں نماز پڑھ رہے تھے مسلم شریف کی روایتیں ہدایہ کے بخشیش سے میرے عقاع اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجد کے دینوں ملت پروان شم رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد ازا خان علیہ رحمت الرحمان بڑے پیاری ربائی لکھتے ہیں ایک اپنا اشعار لکھتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے روح تو سب کی ہے زندہ ان کا جسم پور نور بھی روحانی ہے تو السلام علیکم اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کو آگے لے کر چلوں آئیے کچھ دیر امیر سنت کی زیارت کر لیتے ہیں تاکہ میرے جائے کے ناظرین بھی امیر سنت کی زیادہ سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے ہیں. ابھی تو اللہ کے نیک بندوں سے استعانت مدد اور اس کا بیان جاری ہے تو ماشاءاللہ یہ کھانے سے پہلے دعا کا منظر ہے اور میری یہ نیت تھی اس وقت جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں امیر سنت کے اشاک یہ چاہتے ہیں کہ امیر سنت کے مختلف انداز ہمیں دیکھنا نصیب ہو اور ابھی یہ خیر فیضان مدینہ میں تو ماشاء اللہ متقفین کی اس وقت موج ہی موج ہے آپ کی موج ہو سکتی ہے میرے منیجہ کے ناظرین کی بھی ابھی بھی کچھ وقت گیا نہیں ہے آپ چاہیں تو مدنی چاہے اپنے فیضان مدینہ میں آ جائیں اتکاف کی نیت سے جو بچے دین ہیں اس پہ شرکت کر जो پھر آخری اشرے کا جو سنت اعتقاف ہے اس کی بھی نیت کر لیجیے مطلب یہ ماح رمضان لوٹ لو یار کما لو کمانے کا دن ہے یہ جو مدنی اس وقت جو آپ بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے بعض کھانا کھا کے فارغ ہو چکے ہوں بعض کھانے کے دسترخان پر بیٹھ کے سو, میرے ساتھ بیان میں شامل ہو تو لوٹنے کا وقت ہے کھانا پینا دیکھے یہاں بھی کھانا پینا ہو ہی رہا ہے نا کوئی بھوکے تو رہ نہیں رہے یہاں بھی کھانا ہو رہا ہے لیکن عبادت کے ساتھ ہو رہا ہے ریاضت کے ساتھ ہو رہا ہے نیکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے سیکھنے سکھانے کے ساتھ ہو رہا ہے ہمت کوشش کیجئے. اور اس ماہ مبارک کا احتکاف آئیے فیدان مدینہ میں کر لیجئے یا آپ پنجاب میں باب الاسلام میں جہاں کہیں بھی اس وقت سن رہے ہیں دنیا میں جہاں کہیں سن رہے ہیں مختلف ممالک کے اندر احتکاف جیسے کل آپ نے نیروبی کے حوالے سے ہمارے امین بھائی جو کال کی تھی ان کے آپ نے تأثرات سنے کہ وہ بھی بتا رہے تھے کہ نیروبی کینیا وغیرہ میں بھی تیس دن کا احتکاف ہوا ہے اور ہند میں بنگلہ دیش میں اور دنیا کے کئی ممالک میں غالب ہے یو کے یورپ میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں الحبی بھائی کہہ رہے تھے کہ وہاں بھی شاید تیس دن کا اتفقاف مجھے یاد پڑتا ہے شاید ہو رہا ہے البتہ یہ تو خیر ایک آپ کے ذوق آپ کی محبت اور آپ کے شوق کو مثبت ابھارنے کے لیے میل سنت کی زیارت آپ کو کروانے کی کوشش کی تھی یہ امیل سنت نا کھرچن ہے نا خرچن لگ رہی ہے یہ خرچن امیر سنت دکھا رہی ہے امیر سنت خود پسند بہت ہے یہ مجھے دیکھے میں تو آپ اسٹوڈیو پہ بیٹھا ہوں مجھے تو نہیں پتا لیکن یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پسند بہت امیر سنت کو تو وہ ایسا کہ اپنی پسند کی چیز دوسروں کو اب وہ امیر سنت کو دے رہے ہیں کل بھی میں نے ارض کی تھی مدنی چلے کے ناظرین مدنی چینل پر ہی رات کے مدنی مذاکرے میں کہ دیکھیں یہ انداز کھلانے کا پلانے کا دینے کا اگر یہ آج اثر خان پر آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کے والد صاحب اور جو بڑے ہوتے ہیں جو بڑے بھائی ہوتے ہیں اگر یہ اپنے چھوٹوں پر اس طرح شفقت کریں کھانا دیں کھانا کھلائیں اور اس طرح پیار اور محبت کا اندازہ کر ڈانٹ ڈپٹ یو کروں کر یو کھانے کی تمیز نہیں ہے یہ سب کرنے کے بجائے اگر محبت اور پیار کے ساتھ اگر سنت کے مطابق کھانا کھائیں کھلائیں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو نوا دیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت پیدا ہوگی اسی طرح بچوں کو چاہیے کہ کچھ والدہ والدہ کی ذمہ داری ہے کہ پتی جی سے نکالنا ہے اور ڈالنا ہے وہ بےچاری وہ تو کام والی بنی ہوئی ہمارے یہاں جو ماں کا حال ہے کام والی ہو جیسا ہوتا ہے بچہ چل کر پانی پی سکتا ہے پھر بھی ماں سے پانی مانگتا ہے بچہ چل کر کھانا کھا سکتا ہے خود کھانا کھا سکتا ہے پھر بھی ماں کے پیچھے پڑا رہتا ہے ماں یہ لیا ماں یہ لیا ماں یہ لیا اب وہ دن تھے جب ماں یہ سارے کام کرتی تھی جب آپ چل نہیں سکتے تھے اب آپ چل سکتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت دی ہے خود چلیے ماں کو بٹھائیے بیٹیاں چاہیں کہ ماں کو بٹھائیں بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں دس سال بارہ سال تیرہ سال چودہ سال کی عمر کے بیٹیاں ہو جاتی ہیں اب آپ کا کام ہے کہ آپ کی ماں کو آرام کروائیں اور آپ کام کریں زیادہ سے زیادہ آپ کام کریں ان اللہ تعالیٰ اس سے ماں کا دل خوش ہوگا والد صاحب کا دل خوش ہوگا گھر کا ماحول مدینہ مدینہ بنے گا اب جیسے کھانا کھا چکے اب دسترخوان اٹھانا ہے تو اب آپ سب اٹھتے اور آ کر آرام سے بیٹھ گئے آپ اب دسترخان کون اٹھا رہا ہے امبیجان اٹھا رہی ہے ٹھیک ہے امبی جان اپنے حصے کا کام کرتی ہے تو بیٹا بھی دسترخان اٹھا سکتا ہے جو بچوں کے ابو ہے وہ دو چار پلیٹیں اور برتن وغیرہ اٹھا لے پتیلے وغیرہ اٹھا لے گھر کے کام کرے مل جل کر ایک اچھا سا ماحول بنائے گے ان اللہ تعالیٰ آپ کو خود گھر کے اندر ایک لطف سرور محسوس ہوگا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد یہ تو چلے امیر سنت کے کچھ مناظر وغیرہ دیکھے اور آپ کو مدنی پھل عرض کر دیے آئیے میں اب اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں تو یہ جو باتیں میں نے اب تک آپ کو بیان کی کہ انبیاء کرام علیم السلام کے حوالے سے اولیاء کرام کے حوالے سے کہ جو وفات کے مات کا جو معاملہ ہے فوج سدگان کا جو معاملہ ہے تو اس کے حوالے سے ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے اسلام اس معاملے میں کیا رہنمائی کر رہا ہے ان کی جو بات کی حیات ہے اس کے متعلق اسلام اور شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے یہ سارے اسلام اور شریعت کی باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں قرآن کی آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی میں نے آپ کو صحیح احادیث مبارکہ پڑھ کر سنائی آئیے ایک اور صحیح حدیث سنتے ہیں یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ردی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ یہ مصرد امام احمد کی حدیث ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم میرے والد ماجد سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرماتے ہیں وصال کے بعد اس حال میں داخل ہوا کرتی تھی کہ پردے کا کچھ خاص اہتمام نہ ہوتا تھا میں کہتی تھی کہ ایک میرے شوہر محترم ہے اور دوسرے میرے والد مکرم جب ان کے ساتھ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہوئے تو اللہ عزر جلہ کی قسم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کی بنا پر اس طرح داخل ہوتی تھی کہ میں نے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح کپڑوں میں لپیٹ رکھا ہوتا تھا اچھی طرح کپڑوں میں لپیٹ رکھا ہوتا تھا تو معلوم ہوا کہ ام المومنین حضرت سیدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عمر میں کوئی شک نہ تھا کہ دنیا سے پردہ فرما لینے کے باوجود بھی میرے سرتاج صاحب میراج صلی اللہ تعالی وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار مبارک کے اندر رہتے ہوئے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہی عقیدہ امیر مومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی تھا جب بھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ اطہر میں دفن ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضری دیتے وقت پردے کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتی تھی اب یہ مزاج شریف پر حاضر ہوتے وقت کی احتیاط ہے یہاں پر میری وہ اسلامی بہنیں غور کریں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتی ہیں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے بے بےحت بے پناہ محبت کرتی ہیں ان کے یہ پردوں کے اہتمام کو یاد نہیں آتے ان کا یہ پردہ کرنا پردوں کے ساتھ اپنے اندر رکھ اپ, اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھنا یہ کتنی ہمیں چوٹ کرنے والی ہمیں جھنجورنے والی بات ہے میری اسلامی بہنوں ماہ رمضان کیا یہ پیارا مہینہ ہے آپ نیت کر لیجئے بازاروں میں گمنے کے بجائے عبادت پر توجہ دیجئے پردہ کیجیے اور واقعیتن اگر انتیائی ضرورت کے وقت آپ کو اگر گھر سے نکلنے کی حاجت پیش آئی گئی ہے تو پردہ کر لیجئے نا پردہ کرنے میں آخر مجھے سمجھ نہیں ہے کہ پردہ کیوں نہیں کرتی یا جو گھر کے مرد ہیں جن کے ہاتھوں میں کنٹرول ہے بت جو ہے گھر کا جس کا آپ کا نظام ہے وہ کیوں مطلب کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرواتے اپنے گھر کے اندر پردے کا نظام آپ کو کیسے اچھا لگتا ہے کہ کوئی غیر مرد کی نظر مجھ پر پڑے ہیا کا تکاضا نہیں ہے آپ سوچیں پلیز سوچیں کیوں کر رہی ہیں یہ آپ کو کیوں گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ غیر مرد آپ کو دیکھ رہا ہے بلکہ گھبراہٹ تو دور کی بات آپ کو کیوں اچھا لگ رہا ہے ایک نہ ایک دن مرنا پڑے گا اپنی اس بے پردگی اور بے باقی کا اللہ کے حضور کیا حساب دیں گے کبھی آپ نے غور کیا ماہ رمضان اور مبارک کی برکتیں لیتے ہوئے نیت کر لیں کہ اب ہمیں کوئی غیر محرم نہیں دیکھے گا آپ اپنے اندر اتنی پختگی اور اپنے اندر اتنے پردے کا اہتمام کریں کہ غیر محرم میں نہیں دیکھے گا اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کا جو ہمارے اسلامی بہنوں کا جو مدنی ماحول ہے اس کے قریب آئیے ہمارے اسلامی بہنوں سے رابطہ کیجئے ان کے اجتماعات میں درس میں مدسمد مالکات میں شرکت کیجئے آپ کو انشاءاللہ ماحول ملے گا ابھی تک جو آپ کو ماحول ملا ہے وہ بے پردہ ملا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بے پردی کی بے پردگی کی نہیں آپ ایک مرتبہ تھوڑا سا یو ٹرن لے لیجئے آ جائیے تھوڑا سا دعوت اسلامی کی طرف ان عاشقات کی طرف آ جائیے آپ کو یہاں کا لگے گا کہ پردہ ہی پردہ ہے آپ کو اپنی پچھلی زندگی پر بہت ہی ندامت ہوگی بہت ہی افسوس ہوگا کہ ہائے افسوس یہ میں نے کیا کر دیا توبا کے دروازے کھلے ہوئے توبہ کر لیجیے اور دعوت اسلامی کے مدی ماحول کی طرف آئیے یہ ماحول ہمیں گناہوں سے بچائے گا تو عائشہ صدیقہ کا یہ عمل کہ جو سرکار صلی اللہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم جو مزار میں آرام فرما ہیں ان سے کس قدر پرداد یہاں ان کا اعتقاد اور ان کا ذہن پتا چلا کہ یہ مطلب ان کو دیکھ رہے اور جو موضوع چل رہا ہے ہمارا ان کے یہ جو تدفین جن کی ہوئی ان, کا ان کے متعلق کیا ذہن ہوتا ہے ہمارا اس کے ساتھ ہی قرآن کریم میں شہداء کے متعلق یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں ان کو مردہ نہ کہو اور نہ سر موضوع میں چلی تھی وہی آیت یہاں بھی کوڈ ہے کہ ولا تقول تلوفی سبھی لائی اموات بل اہیا لا تشعرون ترجمہ کنزلیمان اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مدعا نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں مفصر شیخ حقیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں جب یہ زندہ ہوئے جب یہ زندہ ہوئے شہدا تو ان سے مدد حاصل کرنا بھی جائز ہوا جو حضرات عشق الہی کی طلبہ سے مقتول ہوئے تو وہ بھی اس میں داخل ہیں اس لیے عدیث پاک میں آیا ہے کہ جو ڈوب کر مرے جل جائے تاؤن میں مرے عورت زچگی کی حالت میں مرے طالب علم دین مسافر وغیرہ سب شہید ہیں میرے عقاء امام علیہ مجدد دین و میدت پروان شمعد رسالت مولانا شاہ امام احمد, احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح و رضویہ جیل 29 ٹوینٹی پیج نمبر 545 545 پر فرماتے ہیں اولیاء کرام بعد وفات زندہ ہیں مگر نہ مثل انبیاء علیہ وسلات وسلم کیونکہ انبیاء کی حیات روحانی جسمانی دنیاوی ہے یہ حضرات بالکل اسی طرح زندہ ہیں زندہ ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں تھے اور اولیاء کرام کی حیات ان سے کم اور شہدا سے زائد جن کے بارے میں قرآن عظیم میں فرمایا ان کو مردہ مت کو وہ زندہ ہیں یہ فتح و رضبیہ کے حوالے سے میں نے بیان کیا اس کے ساتھ ہی محقق الطلاح خاتم المحدسین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدیث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے ولی اس دار فانی یعنی ختم ہونے ہو جانے والی دنیا سے دار بقا یعنی باقی رہنے والے جہان کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ اور مفسرین محدثین علماء کاملین کے آپ کو ارشادہ سنا رہا ہوں جو ہمیں اس معاملے میں کتنی خوبصورت رہنمائی کر رہے ہیں اور ہمارے کیسے وسوسوں کا علاج ہو رہا ہے اور کیسے ماشاء یہ شریعت کے مدنی پھول ہمیں یہ, یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ عزم کے ولی اس دار فانی یعنی ختم ہو جانے والی دنیا سے دار بقا یعنی باقی رہنے والے جہان کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں وہ اپنے پرو دیگار عزب اجلّہ کے پاس زندہ ہیں انہیں رس دیا جاتا ہے وہ خوش و خرم ہے لیکن لوگوں کو اس کا شعور نہیں حضرت علمہ ملہ علیہ کاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لا فرق لہم فی الحالین ولی ذا قیل اولیاء اللہ لا یموتونا ولکی ینتقلونا من دار الہ دار یعنی اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کی دونوں حالتوں یعنی زندگی اور موت میں اصلاً فرق نہیں لا فرق اللہ اصلا فرق نہیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر تشریف لے جاتے ہیں یہ مرقات شرح مشک پچھڑے جھیل پیج نمبر فور کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے تو میرے مدری چینل کے ناظرین اس موضوع کو مزید واضح کرنے کے لیے مزید سمجھنے کے لیے آپ کو ایک آدھ کاری سناتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس پہ لطف سرور محسوس ہوگا کہ ہمارے حضور غوس اعظم رحمتہ الکرم جو ہمبلی یعنی حضرت سعین امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے دیکھیے یہ تخلیق کا سلسلہ آج سے نہیں ہے خود ہمارے غس پاک مقلد تھے حمبلی تھے اس طرح ہمارے داتا گنج علی حجبیری رحمتہ رحمت حنفی تھے تو اولیاء کاملین یہ شروع سے تقریب کا سلسلہ اور کسی ایک امام کی تقلید یہ کرتے آ رہے ہیں کوئی امام اعظم کا مقلد ہے کوئی, غوثے کوئی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا مقلد ہے تو کوئی امام شافعی کا مقلد ہے تو کوئی امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے چار امام شافعی، شافئی حنفی حنبلی اور مالکی یہ مشہور چار آئی مائے کرام ہیں تو وہ سے پاک علیہ قبرستان اور خزوثان دین کے مزارات و طیبات کی زیارت فرمایا کرتے تھے تو حضرت سعیدہ شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس نورانی اور شیخ بقا بن بطور رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ حضرت سیدہ امام احمد بن حمبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فائض الانوار کی زیارت کی تو دیکھا کہ حضرت سیدنا امام محمد بن حنبل نے اپنی قبر انور سے نکل کر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی خود نورانی سے معائنہ کا کیا یعنی گلے ملے اور آپ کی خلقت یعنی عزت افزائی کا لباس عنایت کر کے فرمایا آپ کو عزت افزائی کا لباس عنایت کر کے فرمایا اے عبد القادر تمام لوگ علم شریعت و طرقت میں تیرے موت ہوں گے پھر حضرت سیدنا شیخ بو سے اعظم رشمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ شیخ معروف کرخی رشمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پور انوار پر گیا اور وہاں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کدیسہ نورانی نے فرمایا السلام علیہ کا یا شیخ و معروف ابرن کا بھی ڈرا جات یعنی اے شیخ معروف آپ پر سلامتی ہو ہم آپ سے دو درجے بڑھ گئے ہیں انہوں نے قبر میں سے جواب دیا وہ لیکن سلام یا سیدا ال زمانہ یعنی اور آپ کا سلامتی ہو اے اپنے زمانے والوں کے سردار تو اب اس سے بھی معلوم ہوا کہ بزرگان دین وفات کے بعد بھی اپنے مزارات میں زندہ وہ حیات رہتے ہیں جیسا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبر انور سے نکل کر بزرگوں سے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہیں اور مارو قرقی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے مزار شریف سے جواب بھی عطا فرمایا اسی طرح امام عارف بلّہ استاد ابوالقاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی رسالہ کشیریا میں لکھتے ہیں کہ مشہور ولی حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے نے مکہ موزما میں ایک نوجوان کو باب بنی شیبا پر فوج پڑا پایا اچانک دے کر و و و مسکرا یعنی اے ابو سعید کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ عزمت اللہ کے محبوب پیارے بندے زندہ ہیں اگرچہ وہ فوت ہو جائیں معاملہ تو صرف اتنا ہے کہ وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرح منتقل کیے جاتے ہیں انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا یہ ہم بھی کہتے ہیں ہماری مطلب پریکٹس میں یہ جملہ تو منتقل اور بھی میرے پاس بہت ساری اس معاملے میں حکایت موجود ہیں انشاءاللہ عزوجل ان حکایات کو سن کر واقعتاً ہمارا ذہن بنے گا کہ یہ جو وسفسیں ہیں جو پہلے تو میں باقاعدہ حیات جو زندہ تھے ان کی مدد کے حوالے سے اور جو ہوش چھتگان ان کے حوالے سے جو مدد کے حوالے سے جو وسفسیں ہیں الحمدللہ عزوجل ان وسفسوں کی ٹھیک ٹھاک آٹھ ہو جائے گی اور ہمیں اللہ کی رحمت سے خوب خوب خوب خوب اس کی برکتیں نصیب ہوں گی میں کیا کیا کہتے بیان کروں یقین مانے میرے اتنی حکایتیں اتنے واقعات ہیں مگر وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ساری باتیں بیان کر سکوں صلو صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد و حضرت سین ابو کو رسمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے ایک مرید کو اس کی فوتگی کے بعد کے لیے تختے پر لٹایا تو اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا میں نے کہا بیٹے میرا ہاتھ چھوڑ دے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو زندہ ہے یہ موت کا تاری ہونا تو فقط مکان کا تبدیل ہونا یہ شرح السدور میں حضرت علامہ جلال الدین سعودی شافعی فعی اللہ تعالی نے اسے حکایت کو نقل کیا اسی طرح سیدہ ابراہیم بن شیبان ال رحمت اللہ الحنان خنان فرماتے کہ میرے ایک جوان موری کا انتقال ہو گیا جس کا مجھے سخت صدمہ ہوا جب میں اسے غسل دینے لگا تو گھبراہٹ اور غم میں مائیں یعنی الٹے ہاتھ کی طرف سے ابتدا کی تو جوان نے اپنی مائیں کروٹ بدل کر دائیں یعنی سیدھی کروٹ میرے سامنے کر دی یہ دیکھ کر میں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے تو سچا ہے غلطی مجھ ہی سے ہوئی ہے اس طرح کے کئی واقعات لکھے ہیں اسی حضرت سیدنا ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے کہ مکہ موزمہ میں ایک مرید نے مجھ سے کہا حضرت میں کل زہر کے وقت مر جاؤں گا یہ اشرفیاں لے لیجئے نصف یعنی آدھی سے میرے کفن اور نصف سے دفن کا انتظام فرما دیجیے گا جب دوسرے دن زہر کا وقت ہوا تو اسی مرید نے آ کر تباہ کیا اور پھر کابت اللہ شریف سے کچھ فاصلے پر لیٹ کر وفات پکڑ گیا میں نے ہنس وسطیت اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جب اسے قبر میں اتارا تو اس نے اپنی کھول دی میں نے کہا موت کے بعد زندگی اس نے جواب دیا نام محب ہوں کل یعنی جی ہاں میں زندہ ہوں اللہ عز اللہ کا ہر محب زندہ ہے یہ بھی شرقی سدور میں علامہ جلال الدین سیتی شاہ پی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا جب ہی میلی نہیں ہوتی دہن میلہ نہیں ہوتا جبھی میلی نہیں ہوتی دہن, دہن میلہ نہیں ہوتا, ہوتا, ہوتا شہیدوں اور ولیوں کا نہیں ہوتا, نحن نحن ہوتا نحن خدا کی رحمت ہر دم دل برستی ہے مزاروں پر انہیں کیڑے نہیں کھاتے بدر میلہ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی محبت ان کی برکتیں ان کا فیض عطا فرمائے اللہ تعالی نے جو انہیں قدرت طاقت عطا کی ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے جو غلط یا کوتاہ ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے خود آپ نے کئی مرتبہ مدنی چینل میں دیکھا ہوگا کہ اکتالیس ماہ کے بعد فورٹ آفٹر فورٹی ون منتھ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزاج شریف میں جس طرح آپ کو دکھایا گیا امام شریف وغیرہ زلفی وغیرہ جتنی شریع نے اجازت دی تو یہ دیکھا گیا اس کے علاوہ ہمارے وہ مرکز اولیا میں جو دو اسلامیہ شہید ہوئے تھے سات ماہ کے بعد ہمارے ایک شہید شد اوہد رضا تھے ان کی بارش کی وجہ سے جو قبر دھس گئی جب یہ سب کھولا گیا تو وہ اس میں بھی وہی مناظر نظر آئے کہ ان کا جسم جس سلامت تھا آئیے میں آپ کو امیر سنت کا منظر ذرا دکھائیے گا یہ امیر سنت کھانا کھا کر فارغ ہوئے اولیا کرام سے محبت کا ایک میں آپ کو منظر دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ الحمدللہ جن کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں جو ایسے کئی اسلامی بھائی ہیں مریدین ہیں جو انتقال کے بعد جن کے جسم سلامت ملے اللہ تعالیٰ میں سلامت رکھے یہ اسلامی بھائیوں کے دیوان کی دکھائی ہے جس طرح یہ امیر سنت سے مطلب برکتیں لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو یہ سب کیا ہے اس کے متعلق ابھی آپ نے غور کیا اسلامی بھائیوں کے مناسب دکھائیے جو امبل سنت کی طرف جن کی لپکتے ہیں جو کیمرہ مین ذرا وہ منظر دکھائی خیال ہے کیمرامین منظر دکھا نہیں پا رہے وہ نا ہاں تو خود سے ترقی بنا ہے کیمرہ اوپر نیچے کر کر اسلامی بھائیوں کے وہ مناظر دکھائیں تاکہ وہ دیکھیں دیکھیں یہ تاکہ ناظرین ہم جو روحانیت روحانیت کرتے ہیں یہ روحانیت یہ روحانیت ہی تو ہے اولیاء کرام کی محبت اولیاء کرام کی پیاس اولیاء کرام کی چاہت اولیاء کرام کا فیس اور یہ کیا یہ آہستہ سے آہستہ آہستہ یہ پھر مدنی ماحول کی طرف بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے نمازی بن جاتے ہیں نیک بن جاتے ہیں اور ماشاء اللہ عشق رسول کے ایسی سی منزلوں پر پہنچتے ہیں کہ کیا بات ہے مدینے کی داڑھی والے امامے والے یہ سب جاتے ہیں. یہ سب اولیاء کرام گفت آج بھی جاری ہے زمین آج بھی اولیاء کرام سے خالی نہیں ہے زمین کے کئی مقامات پر اولیاء کرام آج بھی اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں جس طرح یہاں کے ہم سنت کو ہم دیکھتے ہیں اس طرح پتا نہیں کہاں کہاں کتنے اولیاء کرام ہیں کتنے اللہ کے نیک بند ہیں اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے اپنے دین کا کام لیتا ہے اپنے حبیب کی سنتوں کی خدمت لیتا ہے ظاہر ہے کہ ایک کانسیپٹ ہے ایک لوجیکل بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جسے دین کا کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہرت عطا فرماتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت و محبت داخل فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کرتا ہے یہ چیزیں مطلب کہ وہ نہیں ہے آپ وہی امیر سنوں کو دکھا کے رکھے میں ان شاء کر رہا ہوں تو اب یہ انداز ہوتا ہے نا یہ پرانا انداز ہے اسی طرح اولیاء کرام کی طرف نیک لوگوں کی طرف لوگ آگے بڑھتے ہیں لپکتے ہیں ان سے برکتیں فیض لیتے ہیں اور منزلیں طے کرتے ہیں اب جیسے یہ روٹی ہے آپ کو یہ روٹی پر حیرت ہوگی میں نے خود پرسنلی طور پر مریضوں کو امیل سنت کی دم کردہ روٹیاں دی ہیں اور الحمدللہ وہ مریضوں کے بیماریاں دور ہوئی ہیں یہ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں میں تو اب یہ باتیں کوئی مطلب کہ کوئی ڈھکی چکی نہیں ہیں جو بھی مطلب کہ ایک حسن اعتقاد رکھتے ہیں اولیاء کرام کی محبت اللہ تباہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام عطا کیا جو کچھ ان کی معرفت رکھتے ہیں وہ ان کے لیے باتیں کوئی ڈھکی چکی نہیں ہیں یہ آج تک یہ چلتا چلا آ رہا ہے اور چلتا چلا جائے گا یہ تلاوٹ ہے یہ مطلب کہ ذوق ہے یہ شوق ہے یہ مزہ ہے تو یہ منظر دیکھنے کے لیے ہزاروں اسلام کی آنکھیں ترستی ہیں ماشاء اللہ دیکھئے اسلامی بھائی کیسے بڑھ چڑھ کر کچھ کوئی کچھ کو لینے کی کوششیں کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے اور اولیاء کرام کی چاہت عطا فرمائے آئیے میں اب اپنے سلسلے کو ریڈیوس کرتا ہوں مختصر کرتا ہوں اب تک جو بیان ہوا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بار میں قبول و منظور فرمائے آمین بجا ہند نبی المین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے میرے سلم کی طرف براہ راست